عن بقتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب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 وحل علی آل براہیم الن کا حمید المجید سبحان کلا ان انك ننطر علیم الحکیم اور بشراخ علی سودری ویسرلی عمری وحد العقدانی یفقا قولی معزز سامعین حضرات کی بخاری کا کتاب الرقاق جاری ہے اور اس کا باب نمبر بیالیس باب سکورات الموت موت کی سختیاں شدتیں اور حولناکیاں یہ اس باب کا موضوع ہے دو احادیث ہم نے کل پڑھ لی تھیں آگے مزید کچھ احادیث واقع ہیں جو حدیث آپ نے سنی ہے اس مضمون کی دو حدیثیں امام بخاری لائے ہیں دونوں کا متن تقریباً ایک ہے اور اسانج مختلف ہیں لیکن دونوں کا راوی نبی اسلام کے صحابی ابو قطعی المخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قدادہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزارا گیا کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے اور ان کا گزر نبی السلام کے قریب سے ہوا اور آپ نے اس جنازے کو دیکھا اور فرمایا مستری و بسترا من کہ جنازہ مستریح ہوتا ہے مستریح یا مسترا من ہوتا ہے مستریح مستریق اسم فائل کا سیغہ ہے اور مستراقم مفروض کا سیکھا ابو قداد بن روفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا ایک جنازہ گزرا آپ تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزر رہے تھے تو ان کا گزر نبی علیہ السلام کے قریب سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ دیکھا تو فرمایا و مستراح ہو مستری اور مستراح من ہو مستریح اور مستراح یہ دونوں راحت سے ماحول ہے دونوں کا مانتا راحت ہے جس کا معنی آرام راحت پا لینا یا آرام پا لینا اور مستریق اسم فائل کا سیخا ہے اور مسترع اسم مفعول کا سیخا تو مرنے والا یا تو مستریح ہوتا ہے یا مستراہ ون ہوتا ہے جس کا مفہوم خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا البتہ ہم اس کا لفظی معنی بتا دیتے ہیں مستریح کا معنی راحت میں آنے والا اور راحت کو پانے والا یعنی جنازہ یا تو راحت کو پانے والا ہوتا ہے وہ مستراہ یا پھر اس سے راحت پالی جاتی ہے تو گویا ہر فوت ہونے والا شخص جب اس کو غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے اور بصورت جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو وہ مستریح ہوتا ہے یا مستراہ میں ہوتا ہے یا وہ راحت پانے والا ہوتا ہے یا اس سے راحت پا لی جاتی تو صحابہ نے نبیلاسلام سے پوچھا مل مستریق و المستراحم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریح اور مستراح من سے کیا مراد ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا العبد المن یس طریق دنیا و اضاح ال رحمت اللہ بندہ مومن وہ بندہ جو ایمان لانے والا اللہ اور اس کے رسول پر اور جو ایمان کے تقاضے انہیں پورا کرنے والا فرمایا کہ یس طریق نصب دنیا بصورت موت وہ راحت پا لیتا ہے دنیا کی تھکاوٹوں سے وہ اضاحا اور دنیا کی تکلیفوں سے ال رحمت اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یہ ہے مشترک اور یہ مقام بندہ مومن کا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارہ پا کر اور نجات پا کر تمام تھکاوٹوں سے بالکل آزاد ہو کر نکل کر اللہ تعالی کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یہ مستریق ہے اور مستراح من ہو کیا ہے والعبد الفاجر اور گناہ گار انسان جو ہے یستریح طریف العباد والبلاد والشجر والدواب اس سے راحت پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے شہر درخت اور جانور مویشی وغیرہ وہ اس کے شر سے راحت میں آ جاتے ہیں تو یہ مکمل حدیث ہے جس کا معنی یہ کہ ہر مرنے والا انسان جسے جنازے کی صورت میں اٹھا کر دفن کیا جائے وہ دو میں سے ایک ہے یا مستری ہے یعنی دنیا کی تھکاوٹوں سے چھٹکارہ پا کر اللہ تعالی کی رحمت اور ابدی راحت کی طرف منتقل ہونے والا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا ایک تکلیف گھر ہے لقت خلق نل انسان فی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا میں یہ اکثر یا ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک مختلف مراحل اس کو سہنا پڑتے ہیں اور اسے بے شمار تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں بے شمار مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں لیکن اگر وہ بندہ مومن ہے تو وہ پھر اپنی موت کی صورت میں ان تمام تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت کا معاملہ اس پر قائم ہو جاتا ہے یہ بندہ مومن ہے لیکن اگر بندہ کافر یا مشرق یا بدا سی یا فاسی کو فاجر وہ بھی تکلیف میں ہے کیونکہ دنیا تکالیف سے عبارت ہے مگر ایسے بندے کو مرنے کے بعد بھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے شہر علاقے ملک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور بندے درخت مویشی وہ سارے کے سارے سکون میں آ جاتے ہیں اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہوئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد سنا کہ ول مسترہ ہومن ہو یس کہ مسترا جو ہے اس سے راحت پا لیتے ہیں اللہ تعالی کے بندے ول بلاج اور اللہ کے شہر وہ شجر اور درخت وہ دواب اور مویشی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا راحت پا کا معنی یہ ہے کہ جو وہ بندوں کے لیے شر اور اذیتوں پر مبنی تدویریں کیا کرتا تھا انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا تھا اور ان کی وجہ سے اللہ کے بندے مختلف آزمائشوں کی چکی میں پیسے جاتے تھے تو آج اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ ہو گئے اور اس کی تکلیفوں کے حوالے سے راحت میں آ گئے اور اللہ تعالی کے شہروں کا راحت میں آنے کا معنی یہ ہے کہ وہ شہر وہ علاقے اس کے وجود سے خالی ہو جاتے ہیں ورنہ وہ تو دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو جمادات کو بھی شعور دینے پر قادر جسے قرب قیامت جب چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا جائے گا اور یہودی درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے تو پتھر پکاریں گے تار یا مسلم فرا یہودی یہ نفخت اڑو کہ مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس خدیث اور بد بخت کو قتل کرو آ کر یہ شعور جماعتات کو مل سکتا ہے حاصل ہو سکتا ہے جب تک یہ لوگ زندہ ہوں یہ علاقے یہ شہر یہ بستیاں اس کے وجود کی گرانی محسوس کرتی ہیں اور ان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ علاقے اور شہر اور بستیاں راحت میں آ جاتی ہیں اور درختوں اور مویشیوں کے راحت میں آنے کا معنی یہ ہے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ فاسق اور فاجر انسان یہ بدرتی یہودی اور عیسائی اللہ تعالیٰ کی نیمتے کھاتا ہے پھلدار درستوں کے پھل کھاتا ہے مویشیوں کا گوشت یا کا ان کا دودھ استعمال کرتا ہے جو کہ ان کے لیے ایک کڑن کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نفیس اور عمدہ نیم تھے یہ بئیمان کیوں کھا رہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا پھر کھانے پینے کا سلسلہ تنعن کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے جس سے انہیں راحت ملتی دوسری تصویر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کفار اور مشرقین اور فاصل اور فاجر اور متدر لوگوں کی نحوست سے آسمان سے پانی برسانا بند کر دیتا ہے جو درختوں کے لیے اور مویشیوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے جب پانی برسے گا زمین شاداب ہوگی درخت پھلیں پھولیں گے مویشی سیراب ہوں گے لیکن ان گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان کی بارش روک لیتا ہے جو ان درختوں اور مویشیوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے اور جب یہ لوگ مر جاتے ہیں تو پھر یہ سب امن میں آ جاتے ہیں راحت میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ بحال ہو جاتا ہے تو ہر مرنے والا مستر یا, یا مستراہ من ہوئے یا وہ راحت پانے والا ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جو دنیا کی تکلیفوں سے رہائی پا گیا مشقتوں اور اذیتوں سے باہر نکل گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں آ گیا اور یا پھر وہ فاضق اور فاجر جس سے زمانہ اور لوگ راحت میں آ جاتے ہیں اس کی اذیتوں سے اس کی سازشوں سے اس کے کفر سے اس کے انحراف سے اس کی گمراہیوں سے انہیں دوری حاصل ہو جاتی ہے اور رہائی حاصل ہو جاتی ہے جو ان کی راحت کا باعث بن جاتا ہے جی تو مقصد یہ ہے اس حدیث کا اور جو بعد میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں کبھی عقیب توحید اختیار کرنا چاہیے اور عمل صالح کی راہ پر چلنا چاہیے تاکہ جب آخری وقت آئے تمہارا شمار مشترکہ بندوں میں ہو جو دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا کر ابدی راحت و رحمت میں منتقل ہو جاتے ہیں یہ حدیث نبی اسلام کا یہ فرمان در حقیقت عمل صالح کی ترغیب ہے نیک مال اختیار کرنے کی ترغیب ہے اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب ہے اور یہ کہ دنیا کی تکلیفیں جس قدر بھی ہوں انسان صبر سے کام لے استقامت سے کام لے قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء ان عبد ربیہ ابن فعید عن محمد ابن عمر ابن حلحلت قال حدثن ابن قعب عن ابی قدابت عن النبی صلی اللہ عليه وسلم قال مستریح و مستراح منه المؤمن يستريح جی یہ جی حدیث جو دوسری صندق کے ساتھ امام بخاری اور راویس کے وہی ابو فتح دلروی اور انصاری روزی گارن اور مطلب وہی ہے مستراحم کو مستراح امن کہ ہر مرنے والا ہر جنازہ یا تو مستری ہوتا ہے مسترق مسترق مستراحمن ہو یا تو مستری ہوتا ہے یا مسترحمین ہوتا ہے اور مستری کون ہوتا ہے نبی نظران ایک الم وریع کہ مومن راحت بانے والا ہوتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے مشقتوں سے اور اس کو ابدی راحت اور اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے تو حدیث کا مقصد اور تقاضہ یہی ہے کہ دنیا میں عملِ صالح کا راستہ اختیار کیا جائے اور اگر کوئی تکلیفیں یا مشقتیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے یہ سوچ کر کہ یہ مشقتیں عارضی ہیں اور بالکل جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں اور جب اگلا چہان آئے گا تو وہ راحتوں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالی کے فضل سے پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید و خاری کی حدیث کا مطابق عمر مرین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا ایک موقع پر جب جمیل امین انہیں سلام بھیج کر گئے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ کر گئے کہ جو خاتون آپ کے پاس آنے والی ہے اس کو سلام کہہ دیجئے اور بشرحا بش کے گئے دن پھر جنت من خاصلہ اور اسے بشارت دیجئے جنت میں ایک گھر کی جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہوگا لا نسبی ہے بڑا سخت نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی اور نہ کسی قسم کا شور شرابہ ہوگا یہ جناب خبیجہ کو بشارت دی گئی کہ ان کے گھر میں یہ تین خصوصیت ہیں ایک ایک ہی موتی میں پورا گھر بنا ہوا کتنا بڑا وہ موتی ہوگا پہاڑ جیسا اور دوسرا اس گھر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی اور تیسرا روز گھر میں شور نہیں ہوگا جس کی توجہ اور حد زیب یہ کی ہے کہ سیدہ خدیجہ ردی رہنا نوی اسلام سے جب بھی انہوں نے بات کی بڑی پست آواز میں بڑی متوازے ہو کر اور بڑے اخلاق کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ جس کو اللہ نے یہ صلاح دیا قیام کے سے کہ ان کے گھر میں کوئی شور نہیں ہوگا تھکاوٹ نہیں ہوگی جس کا معنی یہ کہ انہوں نے نبیر اسلام کی خدمت میں بے تہاشا مشقت اور تھکاوٹ برداشت کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا گھر دے گا جس میں کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی تھکاوٹ تو کسی گھر میں نہیں ہوگی اور شور جنت کے کسی گھر میں نہیں ہوگا لیکن جناب خدیجہ رضی رانا کو جو الگ سی خصوصیت دی گئی ان دو چیزوں کے ساتھ جس کا معنی یہ کہ یہ اپنے اضافی معنیٰ کے ساتھ ہوں گے عجیب وہاں ایک عالم ہوگا کہ کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہوگی اور کسی قسم کا شور نہ ہوگا ان کے ان خدمات کے صلا ہے تو بندۂ مومن دنیا کی عارضی زندگی میں مشدت برداشت کرتا ہے مشرقوں پر صبر کرتا ہے غذا کے راستے پر گامزن رہتا ہے اور جب موت واقع ہوتی ہے تو مسکرے ہی پھن جاتا ہے ہمیشہ ایک ایسے گھر کی طرف منتظر ہو گیا جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے اور اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں اب نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ کسی جسم کا کوئی صدمہ یا دکھ ہے قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال سمعنا انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله یہ حدیث جس کے راوی سیدنا انس بن مارک رضی اللہ تعالی انہوں ہیں اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر میت کے بارہ میں یہ بات بادشاہ رکھائی یت بلمیت خلاد کہ ہر میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ان جب ایک انسان کو بصورت جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ساتھ جاری رہی ہوتی ہیں تین چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں فرمایا کہ ایک اس کا اہل رشتہ دار وغیرہ دوسرا اس کا مال اور تیسرا اس کا عمل یہ بات ایک عمومی کرائے میں ہے کہ عام طور پر ایک انسان کا انتقال اپنے گھر میں ہوتا ہے اور اس کا اہل و عیال بچے وغیرہ بھائی شوہر کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اسی طرح مال بھی اور عمل بھی مال سے مراد یہ کہ کچھ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مالی تعلقات کی بنا پر کاروباری تعلق ہوتا ہے کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں کوئی تعلق بن جاتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو وہ انسات جنازے میں شامل ہوتے ہیں جس کا معنی مال بھی ساتھ جا رہا یا پھر جاہلیت کے دور میں کوئی مالدار انسان مرتا جس کے سینکڑوں اونٹ ہوتے گائے بکریاں ہوتی تو سارا جو مال مویشی تھا ہوتا تھا وہ بھی جنازے کے ساتھ لوگ چلاتے تھے لے جاتے تھے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ بڑا مالدار شخص تھا کم حیثیت میں ہی تھا بڑا حیثیت والا تھا بڑا مالدار تھا یہ بھی ایک طرح کا فخر اور مباحات کا باعث بنتا تو جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا جب اسلام آیا ان کی مال و دولت کی حیثیت کو اسلام نے ختم کر دیا اصل چیز کا الم ہے تو پھر یہ رسم ٹوٹ گئی باہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں اہل مال اور عمل ہم نے عرض کیا کہ یہ عمومی اعتبار سے اکثر انسان اپنے گھر میں فوت ہوتے ہیں رشتہ دار اور اہل ویال جنازے میں شریک ہوتے ہیں مال بھی ہوتا ہے یہ مالی تعلق دار لوگ بھی ہوتے ہیں اور عمل بھی لیکن بعض اوقات ایک شخص کا انتقال پردیش میں ہو اہل ویال ساز نہ ہو تو اس کا جنازہ پھر اہل و ویال کے بغیر جاتا ہے لیکن یہ ایک اکثریت یا عموم کے حکم سے خارج ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ بعض اوقات انسان کے جنازے میں اہل و عیار شریک نہیں ہو پاتے کہ بندے کا انتقال اپنے شہر میں نہیں ہوتا کسی دوسرے مقام پر ہوتا ہے اور وہاں اس کی تدفین ہو جاتی ہے یا پھر آج کل جیسے ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اور معروف بات یہ ہے کہ جو کرونا سے مر جائے اس کی موت واقع ہو جائے اس کا جنازہ اس کے اصل کو نہیں دیا جاتا بلکہ حکومت ہی اس کی تسلیم کر دیتی ہے اللہ مسران تو یہ استثنائی سہولتیں ہیں ورنہ عمومی طور پر انسان مرتا ہے تو اس کا اہل اس کا مال جنازے میں شریک ہوتا ہے فرما کے فیب جو رسنا دو چیزیں لوٹ آتی ہیں وہ جب کام ہو واحد اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے قبر میں گزرتی ہے دو چیزیں لوٹ آتی تھوڑا گد بر اہل ہوں اس کا اہل اس کے پیچھے ہوتا ہے چلتا ہے بھائی ہے باپ ہے بیٹا ہے شوہر ہے اور رشتے دار ہے اور اس کا مال اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا عمل یب جو آگے ہو وہ مال ہو فرمایا کہ لوٹ آتا ہے اس کا آگ بھی اس کا مال بھی ان میں سے کوئی قبر میں ساتھ نہیں اترتا کبھی بیٹے نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو یا کبھی باپ نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو اب یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ تنہائی کا سفر ہے کوئی ساتھ نہیں اترتا جتنا گہرا مالی ہو کوئی آپ کا پارٹنر یہ تاجر نہیں چاہے گا کہ مجھے میرے دوست کے ساتھ دفن کر دیا جائے اسی طرح مال بھی है آتا ہے کبھی کسی وارث نے کہا ہو کہ اس نے بڑا محنت سے پیسہ کمایا کچھ پیسے اس کی خبر میں ڈال دو کچھ چاندی اور سونا اس کی خبر میں رکھ دو بالکل یہ خالی ہاتھ اور خالی جھولی کے جا رہا ہے کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا اور نہ کیا کہ اس کا مال اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو مال بھی لوٹ آتا ہے اور اہل و حال بھی لوٹ آتے ہیں اور وہ یب کا واحد یب عمل اور اس کے ساتھ جو چیز باقی بچتی ہے جو کبر میں ساتھ اترتی ہے وہ اس کا عمل ہے مال بھی لاؤڈ آتا ہے اور اہل بھی اور بالکل عمدہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جب اہل اس کو دفن کر کے دوڑتے ہیں یس تو اس کو سنایا جاتا ہے ان کے جردوں کی آہد جب دفن کر کے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کی یا ان کے جردوں کی آواز جو ہے وہ قبر میں اس کو سنائی جاتی ہے یہ تاثر اس کو قائم ہوتا ہے کہ سب تمہیں چھوڑ کر جا چکے اور تم اکیلے اور تنہا رہ چکے اور مستقل تنہائی کا شکار ہو چکے تو عمل بات ہے اب یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے کہ ہم ایسے موقع کے لیے کس قسم کا عمل تیار کریں آز میں آتا ہے کہ عمل اگر اچھا ہو نیک ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل میں ڈھال دیتا ہے اور قبر والا پوچھنے من انت ان تون ہے اتنا حسن اور خوبصورتی اور نور وہ جواب دیتا ہے سوالخ میں تیرا نیک عمل ہوں اور اگر ایک انسان بد کردار ہے تو اللہ تعالی اس کے عمل کو ایک انتہائی بکرو بدسورت شکل میں ڈھال دیتا ہے جو مزید اس کے لیے توبیخ تبدیل اور پریشانی کا باعث بنتا ہے قبر والا پوچھتا من منتر تو کون ہے وہ جواب دیتا انا امر ہو کر میں تیرا برا عمل ہوں تو جو اچھا چہرہ ہوتا ہے وہ اس انسان کے لیے انسیت کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ مسلم احمد کی ایک حدیث کے رفاظ ہے کہ لا لو جو خوبصورت چہرہ اس کی انسیت کا باعث بن جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک قائم نہیں ہوتا اور جو بدصورت شکل ہے اور مکرو اور طبی چہرہ ہے حدیث میں کہ لا یزارو یو اسی وہ ہمیشہ اس کی عذیت اور اس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے اس کی پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے اور خوبصورت چہرہ کہتا ہے کہ یہی تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جو اللہ نے پورا کر دیا اور تیرے لیے قبر میں جنمت کی نمبر بحال ہو گئی اور وہ بدسورت چہرہ اس سے کہتا ہے کہ یہی پیچھے وعدہ کیا گیا تھا جو پورا ہو گیا اور اللہ کا آزاد تیرے سامنے ہے تو یہ اس نے چھوپ دیا گیا تو اس ندیز کا تنازع یہ ہے اس اہم اور کڑے بڑھنے کے لیے ہمیں عمار صالح کا ذخیرہ تیار کرنا چاہیے جس موقع پر کام آئے حاکم العم فرمایا کرتے تھے ایک بڑے ظاہر و متقی انسان تھے کہ میں نے کئی بار تنہائی میں سوچا کہ دوستی کے قابل کون ہے مختلف چہرے ذہن میں آتے مختلف نام ذہن میں آتے کہ فران سے ایک مستقل دوستی قائم کر لی جائے لیکن پھر مجھ پر واضح ہوتا ہے ان کی دوستی جو ہے وہ زندگی تک جب تک سانسیں آ جا رہی ہیں تب تک ان کی دوستی قائم اور واضح رہے گی اور جب میں قبر میں دفع کر دیا جاؤں گا تو کوئی دوست میرے ساتھ نہیں ہوگا اور جو چیزیں گی وہ عمل سالے ہے تو فخ تک تو العمل سال صاحباً بند لی تو میں نے مستقل دوستی کے لیے عمل صالح کو منتخب کر لیا یہ تو وہ مستقل دوستی ہے جو قبر کی تنہائی میں انسان کی انصیت کا باعث بنے گی ویسے نبی اسلام کے فراہمی صالحین سے دوستی کے اور ان سے محبت کے موجود ہیں اللہ و فلار فی و جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں دوستی کے قابل ہیں ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے جس کی منفرد قیامت کے دن ظاہر ہوگی جب اللہ تعالیٰ میدان معشر میں پکارے گا کئی طرح تحبون نبی میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں اج یوم و دلہ دلی یوم اللہ دلہ اللہ آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا آج میرے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی کہیں سایہ میسر نہیں ہے تو دنیا کی صالحین کی دوستی بڑی کارآمد ہے اور مرنے کے بعد بھی کارآمد ہو سکتی ہے چنانچہ ایک انسان کے ذمہ اگر گناہ ہے اور آپ کے اچھے دوست ہیں اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جی دعا کرتے ہیں تو ان دعا کی برکت سے تفریح ہو سکتی ہے اور اللہ گناہوں ہو پاک صاف کر سکتا ہے یہ ساری دوستیاں بڑی غارآمد ہیں سالحین کی دوستی اعمال خالح کی دوستی ایک انسان جب قبر میں گزارا جائے گا تو عمل سارے ہی ساتھ جائے گا تو عمل بہتر سے بہتر بنائے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے غارآمد ہو اور قبر کی تنہائی ہو قبر کی راحش ہو اور قبروں کی ظلمتوں میں ہمارے لیے انسیت اور نور کی فراہمی کا فالتوفيق رضي الله تعالى <سؤال> قال حدثنا أبو النحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم حرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة حدیس صلی اللہ رسیما کی روایت سے ہے رسول اللہ, اللہ شاط فرمایا خطب اشیا جب تر میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ پیش کیا جاتا اپنے ٹھکانے پر غد وطن صبح واشی وطن اور شام ان قبر میں روزانہ صبح اور شام اس بندے کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے ہر بندے کا ہاں وہ نیک ہو خواب و بد ہو اور دونوں ٹھکانے پیش کیے جاتے ایک طرف جنت ایک طرف جہنم اگر وہ نیک ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے جس پر تجھے بھیجا جائے گا اور اب بھی رخبو رہے گا اور پھر جہنم دکھائی جاتی ہے کہ یہ وہ ٹھکانا ہے جس سے تجھے اللہ تعالیٰ نے جاد دے دی اور آفیت دے دی تیرے اعمال صالحہ کی برکت سے حسن عقیدہ کی برکت سے تو یہ معاملہ قبر میں ہر بندے کے ساتھ روزانہ ہوگا اگر وہ برا ہے فاسق اور فاجر ہے مشرق ہے کافر ہے بدرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دکھائے گا جہنم بھی دکھائے گا اگر تیرے امان نیک ہوتے شرک نہ کرتا بدرک نہ کرتا امان فان اختیار کرتا تو یہ جنت رکھ ٹھکانا ہوتا مگر پھر سے ہمیشہ کے لیے اس کو دور کر دیا گیا اب تیرا عبدلی ٹھکانہ جہنم ہے یہ صبح شام ہر بندے کو یہ دو مردمہ ہر روز دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں تاکہ جو کافر ہے جنت کو دیکھ کر اس کی حضرت میں اضافہ ہو اور جہنم کو دیکھ کر اس کے خوف میں اضافہ ہو اور جو مومن ہے وہ جنت کو دیکھے اور اس کی خوشی اس کا شوق اس کی محبت اس کا طرق و سرور روزہ زور بڑھتا جائے اور جہنم کو دیکھے کہ اس عذاب علیم سے مجھے پناہ مل گئی تحفظ مل گیا جو مزید اس کے سرور کا باعث ہوگا اور اس کی خوشی کا باعث ہوگا اللہ تعالی نے پرانے بات میں فرعون اور بارہ میں فرمایا کہ, النار و و و آل فرعون کہ آج قبروں میں فرعون پر اعلی فرعون پر صبح شام عذاب پیش کیا جا رہا ہے اور جہنم کی آگم پر پیش کی جا رہی ہے قبر کا عذاب ہے ہی ہے لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو آگے جو عذاب ہے وہ اس سے سخت ہوگا جو جو مرحلہ آگے بڑھے گا تو, تو عذاب کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا حالانکہ قبر بھی جہنم کا گڑا ہوتی ہے مگر جو جو وقت آگے بڑھے گا اور گزرے گا تو جو, جو تو تو عذاب بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ جو قیامت کی جہنم کا عذاب ہوگا جہنم کی حرارت ہوگی اور تمازت اور شدت ہوگی وہ قمر کی عذاب سے کہیں سخت ہوگی چاچی اللہ تعالیٰ ہے کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح شام آگ پیش کی جا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو ادخلو آل فرعون اشدر العذاب پھر شدید ترین عذاب کو داخل کیا جائے گا سب سے سخت عذاب جو جو وقت گزرے گا تو عذاب کی شدت میں اضافہ ہوگی اس در اہل جنت کے لیے جو جو وقت آگے بڑھے گا ان کی نعمتوں میں سرور میں چہرے کے حسن میں نور میں اور شادابی میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل کی نشانی اور دلیل ہے تو اس عزیز کا جو تقاضہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم عمل صالح اختیار کریں تاکہ جنت میں یہ منظر جو ہے ہماری راحت کا باعث ہو قبر کے اندر راحت کا باعث ہو کہ قبر میں دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے تو جو کافر اور مشرق ہیں ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا تکلیف میں اضافہ ہوگا عزیت میں اضافہ ہوگا اور جو مسلمان اور مومن ہیں ان کی خوشی ان کی سرور اور راحت میں اضافہ ہوگا جنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور جہنم کو دیکھ کر بھی خوش ہوں گے یہ تکلیف دے عذاب اور ٹھکانا ہمیں ان سے تحفظ اللہ نے دے دیا اور اللہ نے ہمیں ان سے عقیت دے دی اور بچا دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب و نار سے بٹائے اور اپنے فضل جو ہے ابدی راحت اور جنت کا داخلہ عطا کروا حای جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی جو ہے وہ نہیں فرمائی ہے ماںق میں رسول فمود ہوماں منت ہو جو چیز رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے اس رک جاؤ اس حدیث نبی اسلام نے ایک امر سے روکا ہے ایک بات سے منع فرمایا ہے فرمایا کہ لاتوات ہے مت گالی دو مردوں کو فو شدہ انسانوں کو گالی مت دو وہ کوئی بھی ہو نیک ہو ود ہو ہر طرح کے مسلمان ہوں یا کافر ہوں انہیں گالی مت دو اور اس کی آگے علت بیان کی کہ گالی کیوں نہ دو فرمایا کہ فرن ہوں کل اف دو ہوں کہ بے شک وہ پہنچ چکے ہیں بنس نفیس پہنچ چکے ہیں اللہ ماقدہ اس ٹھکانے کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجا ہے دنیا میں جو عمل کیا اور جو عمل آگے بھیجے وہ خیر ہو یا شر ہو اگر خیر ہے تو ٹھکانہ جنت ہے اور اگر شر ہے تو ٹھکانہ جنت ہے تو اپنے ٹھکانوں میں خود پہنچ چکے ہیں لہٰذا تو کسی مرنے والے کو گاری میں تو اگر وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے اولیاء کو گالی دو گے تو اللہ کی ناراضی اور اگر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے تو اپنے عذاب کو پہنچ چکے اپنی سزا کو پہنچ چکے اور تمہارا گالی دینے کا کیا مقصد ہے جو ان کا انجام تھا انہوں نے پا لیا اور اپنے برے ٹھکانے پر وہ فائد ہو چکے تو تم گالی بن دو, دو ہاں البتہ جو سارین ان کے محاصر ذکر کرنے کی اجازت ہے اس کو رو محاذ ماؤزا کو کہ اپنے فوج شان کے محاصد ذکر کیا کرو کیوں ذکر کرو تاکہ ان کے محاسن لوگ سنیں اور وہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں کہ فلاں شخص منتقی تھا زاہد تھا نمازوں کا پابند تھا مجاہد تھا روزے دار تھا راتوں کو قیام کرتا تھا لوگ سنیں اور سن کر ان کے دل بھی اس کی طرف مائل ہو اور لوگ جو اعمال کو اپنے اور جو برے لوگ مر چکے اور قبروں میں پہنچ چکے ان کو گالی تو نہیں دے لیکن ان کی جو برائیاں ہیں جن میں مربص تھے وہ ان کا ذکر ضرور ہوگا اور ان کا رد ضرور ہوگا بس اگر وہ شرط پر قائم تھے تو شرک کی تردید ضرور ہوگی اگر بدر پر قائم تھے تو بدر کی مذمت ضرور ہوگی ان کی ذات کو غالی نہ دی جائے کیونکہ جو جن اعمال پر وہ قائم تھے اور مستبر تھے ان اعمال کی شناعت اور برائی لوگوں پر واضح کی جائے تاکہ لوگ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں ایک معاملہ ذات کا اور ایک معاملہ آمال کا ذات کو متروج نہ کیا جائے اور گالی نہ دی جائے کسی قسم کی لانت نہ بھیجی جائے کیوں کہ اپنے مقام تک پہنچ چکے اگر وہ نیک ہے تو اللہ نے اس کو جنت دے دی اور ایک جنتی انسان کو آپ گالی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا واحس ہوگا اور اگر وہ بوئے ہیں اپنی سزا انہوں نے پا لی اپنا ٹھکانا انہوں نے پا لیا تو خود کی ذات کو متعین کیوں کرتے ہو اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہاں البتہ صالحین کے محاسن بیان کرو تاکہ لوگوں کے لیے وہ ایک نمونہ ثابت ہو اور لوگ ان کو اپنانے کی کوشش کریں اس مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور اگر وہ شر پر قائم تھے شرک و برت پر قائم تھے شر کی مذمت کی جائے گی اور بکر کی مذمت کی جائے گی دونوں حدیثیں جو آخری آپ نے پڑھی یہ دلیل ہیں کہ قبر کا عذاب بھی حق ہے اور قبر کی نیم بھی حق ہیں بہت سے کمراہ پھرتے اللہ قبر کو نہیں مانتے جیسے محتزلہ وغیرہ اور آج بھی ان متضلیوں کے بچے اور چوزے موجود ہیں جو ان کی روش پہ چلتے ہوئے اللہ کے قبر کا انکار کرتے ہیں اور اس کو محض اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کے بول لیتے ہیں حالانکہ قبر کا عذاب اور قبر کا انعام کتاب و سنت مذکور ابھی آپ نے سنا انارو یو حضون کا جنہیں ان کی قبروں میں صبح و شام اللہ اور آگ پیش کی جا رہی والا فرماتا ہے ولو پھر بھرتے ہیں تو فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر اور کہتے ہیں کہ چکھو اس آگ کی آزاد کو یار میں برزت کا ذکر فرشتوں کا مارنا برزتی آزاد ہے اور ان کو حکم دینا کہ اس آگ کی آزاد کو چکھو یہ برزتی آزاد اسی طرح جو مرنے کے بعد نیمتے ہیں اور نیمتوں کے سلسلے کا قائم ہونا ہے یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت حویث و بے شمار ہے مگر پرانے بات میں اللہ کا فرمان ان اللہ, اللہ ولا جنت الم تو اس میں ملائکہ مرنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہے کوئی خوف میں کوئی حضر منال نہیں بلکہ خوشی خوشی راحت ہی راحت اور یہ برزخ کی نعمتیں ہیں اور برزخ میں اہل ایمان کے لیے موحدین کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کی بشارت فر سے جو ہے والے کو دے رہے ہیں تو عذاب قبر بھی حق ہے اور قبر کی نعمتیں بھی حق ہے اور کتاب و سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے جو ایمان کے چھ ارکان ہیں رسر دے بس یوم آخر بس پدر خیر و شر رہی اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اور اللہ تعالی کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان روز آخرت پر ایمان کا مانا یہ ہے جو مرنے کے بعد کا جہان ہے جس میں برزت بھی ہے اور آخرت بھی ہے ان تمام امور کو ایمان لانا جو کتاب و سد میں بیان ہے اور کسی ایک امر کی آپ نے نفی کر دیں تو آپ کا روزے آفت پر ایمان قابل قبول نہیں اور جب ایمان قابل قبول نہیں تو آپ کا مکمل ایمان قابل قبول نہیں کو بول رہے جیسے وغیرہ آخرت کے میزان کو نہیں مانتے بلے اراد کو نہیں مانتا کوئی شفاٹ کو نہیں مانتا اس طرح اسرائیل قبر کو نہیں مانتا حالانکہ یہ سارے عبور آخرت ہیں شریعت نے آخرت کے تعلق سے جس جس چیز کی خبر دی اس چیز پر ایمان لانا حق اور فرض ہے اور اگر کسی ایک نکتے پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کا مکمل روز آخر پر ایمان نہیں آپ منکر ہیں اور جب آپ منکر ہو گئے تو آپ کا کوئی ایمان قابل قبول نہیں نہ ایمان بلّہ قابل قبول ہے نہ ایمان بالغسل قابل قبول ہے نہ ایمان بال ملائیکہ قابل قبول ہے نہ ایمان بال قدر قابل قبول ہے کوئی ایمان قابل قبول دی. من حافظ من ایمان المان فد حافظ عمر جو کسی انگریزی ایمان کے سکر کر لے تو اس کے سارے اعمال برباد اور ضائع ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عطیبے پر جو کتاب و شدت سے پیش کیا اور جو عدر سنہ کا بہتر جماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے انعامِ قبر بھی حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے اور جو عذاب قبر کو نہیں مانتے اپنی عقل کی تعبیریں کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی بات کہی جائے گی کہ جب قبر میں جاؤ گے تو جا کے خود ہی دیکھ لو گے بل حضر المستان علیہ محمد ورح اللہ علیہ مصاحب بارے کیمرے